سامعین کرام شروع کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل جو کہ صورت الاسراء بھی کہلائی جاتی ہے سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں ایک سو گیارہ رقو ہیں بارہ تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا سیم البسیر پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي اور ہم نے موسیٰ کو کتاب مطلب تورات دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھیراو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ صورت مکی ہے اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مطلب رات کو مسجد اکثر لے جانے کا ذکر ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل یہ عطاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں بہال صحیح البخاری حدیث نمبر 4708 ہزار مطلب عتیق قدیم کی جمع ہے اور تلاد تالید کی جمع ہے تالید بھی قدیم مال کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ صورت ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول اول نازل ہوئیں اور میری قدیم حفظ کردہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ ظمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے بہوالۂ مسند احمد چھٹی جلد صفحہ نمبر اٹھاسٹھ وہ اور ایک سو بائیس و جامع مترمیزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو پانچ وصحہ البین فصحہ دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو چالیس حدیث نمبر چھ سو اکتالیس پھر سبحانہ سبح یسبحو کا اس میں مستر ہے معنی ہے اون ذہ اللہ تنظیم یعنی میں اللہ کی ہر نقص سے تنظیح اور برات بیان کرتا ہوں عام طور پر اس کا استعمال ایسے موقع پر یا موقعوں پر ہوتا ہے جب کسی عظیم الشان واقعہ کا ذکر ہو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا بھی محال ہو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اس لیے کہ اسباب کا پابند نہیں وہ تو لفظ کن سے پلک جھبکنے میں جو چاہے کر سکتا ہے اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پابندیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے پھر اسرا کی معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا آگے لیلن لن اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے اس لیے وہ نکرا ہے اور اس میں تنوین تقلیل کے لیے ہے یعنی رات کے ایک حصے یا تھوڑے سے حصے میں یعنی چالیس راتوں کا یہ دو یہ دور دراز کا سفر چالیس راتوں کا یہ دور دراز کا سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے پھر الاقساء دور تر کو کہتے ہیں یعنی مسجد بیت المقدس جو القدس یا ایلیا جو قدیم نام شہر میں ہے اور فلسطین میں واقع ہے مکہ سے القدس تک کی مسافت چالیس دن کی ہے اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصا یعنی دور تر مسجد کہا گیا ہے پھر یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے پھر یہ اس سیر کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیاتِ کبرہ دکھائیں جن میں سے ایک آیت اور مجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک کلیل حصے میں ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اور سد رت پر جو عرش سے نیچے ساتویں آسمان پر ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے نماز اور دیگر چیزیں عطا کیں جس کی تفصیلات صحیح حادیث میں بیان ہوئی ہیں اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے تمام علماء و فقحا اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ معراج بجسدی ہی لعن مطلب حالت بیداری میں ہوئی ہے یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں ہے بلکہ حالت بیداری کا مشاہدہ ہے جو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے اس معراج کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے اور جو مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک کے سفر کا نام ہے یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے اس کا کچھ تذکرہ سر نجم میں کیا گیا ہے اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں عام طور پر اس پورے سفر کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے معراج سیڑھی کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ غوری جبی السماء مجھے آسمان پر لے جایا یا چڑھائے گا یا چڑھایا گیا سے ماخوذ ہے کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا اس کی تاریخ میں اختلاف ہے تاہم اس میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے بعض کہتے ہیں ایک سال قبل اور بعض کہتے ہیں کئی سال قبل یہ واقعہ پیش آیا اسی طرح مہینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے کوئی ربیع الاول کی سترہ یا ستائیس کوئی رجب کی ستائیس اور بعض کوئی اور مہینہ اور اس کی تاریخ بتلاتے ہیں بہوال فتح القدیر لیکن معراج یقینی ہے اور قبل از ہجرت ہوئی ہے لیکن مہینے کی تعین ثابت نہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات ایک تحقیقی جائزہ بطبواد لاہور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب مطلب تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں دو بار ضرور فساد کرو گے دوبارہ ضرور فساد کرو گے یا دو بار ضرور فساد کرو گے اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے جان بعثنا عبادا لنا بأس خلال وكان وعدا پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیج دیے چنانچہ وہ فساد انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان گھس مطلب پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا کیا ہوا تھا ثم اعددنا لکم الكرة علیہم و امددناکم بی اموال و بنین اکثر نفیرا پھر ہم نے پھیر کر تمہیں ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی اور ہم نے تمہیں نفری میں خوب زیادہ کر دیا ان احس تم احس تم لیا فوسی کم انس تم فلح فوتو کم ولیمس اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اسی کے لیے ہوگی پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد اقسام میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں اسے یکسر تباہ کر دیں ایسے ربکم أَن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا <حَصِيرًا> قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی معاملہ کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قائد خانہ بنایا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے اس لیے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ نوح اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا رستہ اختیار کرو اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا انکار کر کے قفران نعمت مت کرو پھر یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو بابل کے فرما روا بخت نصر کے ہاتھوں مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے درغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی شعیٰ علیہ السلام کو قتل یا ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاشی کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم بنے بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا مسلط کیا جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے حتیٰ کہ تالود کی قیادت میں حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا جیسا کہ سورہ بکرا آیت نمبر دو سو میں اس کا ذکر ہے پھر یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھین چکی تھیں اور تمہیں پھر زیادہ اور تمہیں پھر زیادہ جتھے والا اور طاقتور بنا دیا پھر یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ ذکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور بہت کو اور بہت کو قیدی بنا لیا ان کے اموال لوٹ لیے مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کا خوب خوب سامان کیا یہ تباہی ستر میں ان پر آئی پھر یہ انہیں تبدیح کی کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے جس کا مطلب دنیا و آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی ہے اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے تم نے فساد فلعض کا ارتقاب کیا تو ہم پھر تمہیں اسی طرح ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار اور وہی کردار رسالت محمدیہ کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے جس کے نتیجے میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں زلیل خوار ہوئے اور بس صد رسوائی انہیں مدینے اور خیبر سے نکلنا پڑا پھر یعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ ہے جو وہاں انہیں بھگتنا ہوگا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور یہ کہ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے نہایت دردناک عذاب تیار کیا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو اور انسان بہت عجلت والا ہے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 اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی یا نشانی تو مہو بے نور کر دی اور دن کی نشانی روشن بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے وكل انسان المزمناه طائره في عنقه في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه من شورا اور ہم نے ہر انسان کا عمل نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا جب وہ کھلی ہوگی جس سے وہ ملے گا جب کہ وہ کھلی ہوگی كتابك, بنف... كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيبا کہا جائے گا اپنا مال امالنامہ پڑ آج تیرا نفسی ہی تیرا حساب لینے والا کافی ہے۔ میں اهتدی فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها حتى جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لئے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم کوئی رسول بھیج دیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا یہی مضمون سورہ یونس آیت نمبر گیارہ میں گزر چکا ہے پھر یعنی رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور دن کو روشن بنایا تاکہ قصب معاش کے ذریعے سے ذریعے سے تم رب کا فضل تلاش کرو علاوہ ازیں رات اور دن کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ہفتوں مہینوں اور برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو اس حساب کے بھی بے شمار فوائد ہیں اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا اور اسی طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا پھر یعنی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں تاکہ ان ان سے انسان فائدہ اٹھائیں اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لیے تیاری کریں پھر توعرحو کے معنی پرندے کے ہیں اور غنو کے معنی گردن کے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے طائر سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں توقعی ہی کا مطلب ہے اس کے اچھے یا برے عمل جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا قیامت والے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے طاعر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے جسے سعادت مند اور اللہ کا متیع ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا اور جسے نافرمان ہونا تھا وہ بھی اس کے علم میں تھا یہی قسمت سعادت مندی یا بدبختی عقل عمر عمل اور رزق ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی ہے اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قیامت والے دن اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے پھر البتہ جو بال مطلب گمراہ مبن گمراہ کرنے والے بھی ہوں گے انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بار بھی بغیر ان کے گناہوں میں کمی کیے بغیر ان کے گناہوں میں کمی کیے اٹھانا پڑے گا جو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے ہیں یا ہوں گے جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور حدیث سے واضح ہے ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ البتہ جو دارن گمراہ مدل گمراہ کرنے والے بھی ہوں گے انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بار بھی بغیر ان کے گناہوں میں کمی کیے اٹھانے یا اٹھانا پڑے گا جو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے ہوں گے جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور حدیث سے واضح ہے یہ دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بار ہوگا جو دوسروں کو گمراہ کر کے انہوں نے کمایا ہوگا پھر بعض مفسرین نے اس سے صرف دنیوی عذاب مراد لیا ہے یعنی آخرت کے عذاب سے مستثنا نہیں ہوں گے لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جس پر وہ اس بات میں جواب دیں گے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیر وہ کسی کو عذاب نہیں دے گا تاہم اس کا فیصلہ کہ کس قوم یا کس فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا قیامت والے دن وہ خود ہی فرمائے گا وہاں یقیناً کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اسی طرح بہرہ پاگل فاتر العقل اور زمانے فطرت میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے ان کے بابت بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا بہوالے مسرد احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر چوبیس و ابن حبان ابن بلبان جلد نمبر سولہ صفر نمبر تین سو چھپن علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر آٹھ سو اکاسی میں اسے ذکر کیا ہے لیکن بہت سے محدثین کے نزدیک اس کے برعکس اہل فطرت کے جہنم میں جانے کی روایت سریح بھی ہے اور اس کے مخالف بھی چھوٹے بچوں کی بابت اختلاف ہے مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے البتہ کفار و مشرقین کے بچوں میں اختلاف ہے کوئی توقف کا کوئی جنت میں جانے کا اور کوئی جہنم میں جانے کا قائل ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میدان محشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا جو اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے تفصیل کے لیے تفصیر ابن کثیر ملاحظہ کیجیے مگر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے ملاحظہ ہو صحیح البخاری معافت الباری جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو بارہ حدیث نمبر تیرہ سو پچاسی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر امرا کو حکم دیتے ہیں پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوم حلاق کر دی اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا انہیں خوب دیکھنے والا مضمون جو کوئی جلدی والی دنیا چاہے تو ہم اسی دنیا میں جس کے لیے چاہیں جس قدر چاہیں جلد عطا کرتے ہیں پھر اس کے لیے ہم جہنم حیرہ دیتے ہیں وہ اس میں مضموم اور دھتکارہ ہوا داخل ہوگا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری پوری سائی کرے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی قابل قدر ہے ندو ہے اولے اولے امن تو ربک و میں ربک ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی اطا سے نوازتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور تیرے رب کی اطا کسی سے روکی ہوئی نہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس میں وہ اصول بتلایا گیا ہے جس کے روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ ان کا خوشحال متکبر طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور پھر دوسرے لوگ انہیں کی تقلید کرتے ہیں یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قرار پا جاتی ہے پھر وہ بھی اسی اصول ہلاکت کے تحت ہی ہلاک ہوئے پھر یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے اس لیے انسان کو آخرت کا طالب بننا چاہیے نہ کہ طالب دنیا جس میں خطرہ ہی خطرہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کے لئے تین چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں پہلی چیز ارادہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی دوسری بات یا دوسری چیز ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو یعنی سنت کے مطابق تیسری چیز ایمان کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل التفات نہیں یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے پھر یعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتی۔